سن دو ہزری تحویل قبلہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم رہے اس وقت تک بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مگر اس طرح کے بیت اللہ بھی سامنے رہے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت نہ ہو سکی کہ دونوں قبلوں کو جمع فرما سکیں اس لیے بحکم الہی سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے قبل اس کے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمائیں اللہ جل شاہ نے آپ کے دل میں کابت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا شوق اور دائیا پیدا فرما دیا چنانچہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب کابت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو چنانچہ نصف ماہ شابان دو ہجری میں یہ حکم نازل ہوا حرام یعنی پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں حق نے پارۂ دوم کی ابتدا میں ہی تحویل قبلا کے حکم اور اس کے اثرار و حکم کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے صفحہ اور اصحاب تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف دیوار اور اس کے متصل جو جگہ تھی وہ ان فقراء و غرباء کے ٹھہرنے کے لیے بدستور چھوڑ دی گئی کہ جن کے لیے کوئی ٹھکانہ اور گھر بار نہ تھا یہ جگہ صفا کے نام سے مشہور تھی صفہ صاحبان اور سایہ دار جگہ وہ کہتے ہیں واصلہ بن اصقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اصحاب صفہ میں تھا ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہ تھا مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں بسا اوقات بھوک کی وجہ سے اپنا شکم سینہ زمین پر لگا دیتا تاکہ زمین کی نمی اور برودت سے بھوک کی حرارت میں کچھ خفت آ جائے اور بسا اوقات پیٹ کو پتھر سے باندھ لیتا تھا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکوں ایک روز سر راہ جا کر بیٹھ گیا اتنے میں ابو بکر صدیق ادھر سے گزرے میں نے ان سے ایک آیت قرآن کا مطلب دریافت کیا اور غرض یہ تھی کہ وہ میری صورت اور حیت کو دیکھ کر کھانا کھانے کے لیے اپنے ہمراہ لے جائیں لیکن ابو بکر چلے گئے غرض کو سمجھے نہیں اسی طرح پھر حضرت عمر گزرے ان سے بھی اسی طرح آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیا اگر وہ بھی گزرے چلے گئے کچھ دیر بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خداوند بند نے خیرات و برکات کا قاسم تقسیم کرنے والا ہی بنا کر بھیجا تھا ادھر سے گزرے دیکھتے ہی پہچان گئے اور مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہر یعنی اے ابو ہریرا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلے آؤ میں آپ کے ساتھ ہو لیا آپ گھر پہنچے دیکھا تو ایک پیالہ دودھ رکھا ہے دریات فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا گھر والوں نے کہا فلاں نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرا اصحاب صفحہ کو بلا لاؤ ابو حریرا فرماتے ہیں کہ اصحاب صفحہ اسلام کے مہمان تھے نہ ان کا گھرانہ اور نہ ان کے پاس کچھ مال تھا غرض یہ کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا آپ کے پاس جب کہیں سے صدقہ آتا تو اصحاب صفحہ کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے اس لیے کہ صدقہ آپ پر حرام تھا اور اگر ہدیہ آتا تو خود بھی اس میں سے کچھ تناول فرماتے اور اصحاب صفحہ کو بھی اس میں شریک کرتے اس وقت آپ کا یہ حکم دینا کہ اصحاب صفحہ کو بلا لاؤ میرے نفس کو کچھ شاخ گزرا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک پیالہ دودھ کا اصحاب صفحہ کے لیے کافی ہوگا اس دودھ کا تو سب سے زیادہ حقدار میں تھا کہ کچھ پی کر طاقت و توانائی حاصل کرتا پھر یہ کہ اصحاب صفحہ کے آنے کے بعد مجھے کو اس کی تقسیم کا حکم دیں گے اور تقسیم کے بعد یہ امید نہیں کہ میرے لیے اس میں سے کچھ بچ جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے چارہ نہ تھا چنانچہ اصحاب صفحہ کو بلا کر لایا اور آپ کے حکم سے ایک ایک کو پلانا شروع کیا سب سیراب ہو گئے تو میری طرف دیکھ کر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ صرف میں اور تو باقی رہ گئے میں نے ارض کیا بالکل درست ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پینا شروع کرو میں نے پینا شروع کیا اور آپ برابر یہ فرماتے رہے اور پیو اور پیو یہاں تک کہ میں بول اٹھا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اب بالکل گنجائش نہیں آپ نے پیالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر جو باقی تھا اس کو پی لیا ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اہل سفہ میں تھا جب شام ہوتی تو ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے آپ ایک ایک دو دو کو اغنیا صحابہ کے سپرد فرما دیتے اور جو باقی رہ جاتے ان کو اپنے ساتھ شریک تعام فرماتے کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ شب کو مسجد میں سو جاتے مسجد نبوی کے دو ستونوں میں ایک رسی بندی رہتی تھی جس پر انصار اپنے باغات سے خوشے لا لا کر اصحاب صفحہ کے لیے لٹکا دیتے تھے اصحاب صفحہ ان کو لکڑیوں سے جھاڑ کر کھاتے معاذ نے جبل ان کے منتظم اور نگران تھے بن مالک اشج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور دستے مبارک میں آسا تھا دیکھا کہ ایک خراب خوشہ لٹکا ہوا ہے آپ نے اس خراب خوشے پر آسا لگا کر فرمایا کہ اگر یہ صدقے والا چاہتا تو اس سے بہتر خوشہ صدقے میں لا سکتا تھا مسئلہ بھوکو اور پیاسوں کے لیے مسجد میں پانی اور اشیاء خوردنی کا لا کر رکھنا نہایت پسندیدہ اور مستحسن ہے عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں ایک سال ابو حریرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ایک دن فرمانے لگے کاش تو وہ ہمارا زمانہ بھی دیکھتا کہ جب کئی کئی دن ہم پر ایسے گزرتے تھے کہ اتنا کھانا بھی میسر نہ آتا تھا جس سے ہم کمر ہی سیدھی کر لیں یہاں تک کہ مجبور ہو کر پیٹ سے پتھر باندھتے تاکہ کمر سیدھی ہو سکے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بسا اوقات اصحاب صفحہ بھوک کی شدت کی وجہ سے عین حالت نماز میں بے ہوش ہو کر گر جاتے باہر سے اگر کوئی اعرابی اور بدوی آتا تو ان کو دیوانہ اور مجنون سمجھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے اور ان الفاظ میں ان کی دلاسہ اور تسلی فرماتے اگر تم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے کیا تیار ہے تو البتہ تم تمنا کرتے کہ ہمارا یہ فقر اور فاقہ اور بڑھ جائے